خاتم محمد المصطفى وعلى آله واصحابه والا آله واصحابه اشفادی اِس شاہجی موت کا وما لأحد عنده مِن نعمة تجزاه سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله وما قال الرسوله النبي الكريم الامين ان الله ولادقتوه رسول سلوس اشلا تو <تصفح> سلامکیا سی دیا سولہ ویکیا سی دیا سحی دال میڈا برو دکھ خاتمل تحیت و, و, و, و جماعت رکھ سنی سنی مسلمان بھائی بزرگو دوستو السلام ماہر مکرم جمای الثانی شریف کی اج بیس تاریخ ہے اور اس ماہ مقدس کی بائیس تاریخ رو بائیس جماعتی الثانی شریف رو محسن امت اللہ یار خلیف جناب سی دبو ببر سدھی قومی بہت آداب سرکار دن سال مبارک تو اس مناسبت اجما مبارک شرما وزاد پیش کرنی نے خالدات ہو اپنے مانگو کریم والے جسلاد تسلیم اور آپ کے اس مخت رسی سوخا شٹ شدر فرما بیان کرنے سارے دل اندر انہاں دی کامل محبت اور اتماعد جذبات فرما دوستان نے کیا کہ اگرچہ تمام اجمعین بعد آن والی امت محسن نے تمام دا احسان ہے اس طرح تمام اہل بیت کا اور مجھ می ماں بالوں بہت بڑا احسان ہے کہ انہاں پاپر نے اپنے وطن مال جان سب کچھ قربان کر کے حق پہ ہے اور دین دے ہاتھ سارے دے سارے صحابہ پاک اور امین نے دینے حق نبی پاک نے و تسلیم تو لے کے اور والی امت تک پہنچاؤن وہ پہلے نمبر پہ اور اس معاملے دے اندر اتفاق ہے امت وہ امانتدار نے دیاتدار نے انہیں جی دے اندر کسی خیانت تو کم نہیں لیا بدیتی تو کام نہیں لیا اس واستے علماء کلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ صحابہ اور بیت رضوان اللہ جمائن کے اتنے شک کرتا ہے یا تان کشنی کرتا ہے تو اندر اپنا دین دیمان جڑا جی ہے نا وہ او مشکوک اور مطعون ہو جاتا ہے اس واسطے کہ دوستو اگر صحابہ سہار آخ یا تہار تو پیچھے جاؤ تو یہ کوئی شک نہیں کہ شان رب العالمین دی وڈی ہے کیونکہ وہ اللہ اکبر سب کا خالق و مالک ہے لیکن ترتیب ایمان دے در رب مقدم نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات مقدم ہے ترتیب ایمان سرکار کی ذات کیوں قل ہو الا احد جی فرمایا گیا ہے کل نہ خطاب کیا گیا ہے امر بولیا گیا ہے کلان جس ہستی تو رب اپنی توہین کا گرایا ہے جدو شک کرو گے اندر ایب کڈو گے تو جنوب مننا پینا تو ترتیب ایمان سرکار دی ذات پاک ابل ہے جی رسول اللہ کو سچا منے ہے انہیں رب نو سچا منے جن رسول اللہ وسلم دی تقریب کی وہ کہ رب کی تصدیق کرا شمار ہو ہی نہیں سکتا گل سمجھ آ رہی ہے نا کیوں اس واسطے ربے دلال نے اپنا تار براہ راست نہیں کرایا کل لفظ کل دوں کل خطاب نبی اب کر سنا کرسلیم کی ذات پاک کرو تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے اور پہلے رسول اللہ سچو منا گے تو رب ایک منا گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اقدس دے آپ کی دی صداقت دیانت شرافت امانت شک کرے گا انہوں رب دی کی ذاتی شک کرنا پڑنا اندر ایمان بھی سلامت رہ سکتا گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی ناراض میڈیا نے ناراض میری ہونا چاہیے ناراض تلاولہ تو والا ہی ہے یہ آخر نسبت ہے پیچھے سے کہنے امام دیکھو جو نوش ہو جائے تو پوچھنا تو چاہیے صاحب چنگے ہو ماڑے ہو مر گئے ہو جی گئے ہو سوکھے چو دکھے چوہار الا تو میرے حال چلے گئے آیا <laughs> آیا <laughs> آیا <laughs> آیا تو دوستو اللہ تیل سرکار نو مقدم رکھنا پینا ہے اور صحیح مننا پینے تا رب نکنا پینا کر رہتے جی فتنے چل رہے ہیں نیٹ دی دنیا سوشل میڈیا دی دنیا چڑے و غریب نے اور دوا ایک افسوس کن معاملہ ہے اس وقت سوائے چند سوائے چند خوش قسمت اس تو بچے اور اپنا اہم پرانا عقیدہ اسلام آلیا اولیاء کرام تو سنیا ہے لما کو لس پکے کیم دہم نے شک کا شکار نہیں اور یہ سوشل میڈیا والا طبقہ اے روزانہ نو گل سن کے نہ یہ شک کا شکار ہو کے اپنا ایمان تما برباد کی دوستو میں گل کر رہا سام بھائی صحابہ حل محسوس سارا احسان ہے اس اسما کے مسلمان ترتیب کرو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نو مننا سے پہلے اللہ پی اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ سلاد ال تسلیم نب کا سچا رسول توجہ اور آپ ہوئے دین نو سچا دین منستے پگلے دو نام میں لے لے کیونکہ حق چار یار دا نارا جو اہل سنت دا ہے اس نسبت نام ورنہ اگر تر کرو نا تو دو صحابہ ہونا تمام امت دا اجماعی کی ایک مننا سے سرکار نو صحیح مننا ضروری اور نبی صلات نو, تسلیم نو اور آپ ہوئے سچے دین نو صحیح مننا سے دے سچا مننا ضروری آ دل مننا ضروری اہل بیت نل مننا ضروری کیوں اگر انہوں دون ہستیاں شکار ہو گیا منزال یا دنیا پرستی دا شکار ہو کے انہوں نے فلاں فلاں کام تو لازمی گل ہے دین سرکار تو لے کے امت تک پہنچا ہی نہیں جی انکے تو پھر جہاں انہیں دین درد بھی چک کے لہذا ہر ہارنا پینا ہے آپلے دے صحابہ وی آدل اور سچ پکی گل اور ہر صحابہ پاک اور اہل بےتے اتہار سب عظیم اور ان کی مسا رضی اللہ ردی رو تمام صحافا حلے دی منتخب کردہ شخصیت تمام کی ہوئی شخصیت اور اتفاقی اور اتحادی شخصیت سارے اتفاق اور اتلاف نہیں او جناب رضی اللہ میں توجہ نہیں دو شخصیات اگرچہ میں عمومی ذکر کیا سب کا لیکن تعو پتا ہے وچوں خاص بھی عمومی دے دے دے دے طور سارے آدل نے ساجت نے امین دار نے صداقت نے شرارت والے نے دار نے لیکن دو شخصیات جی خصوصی حصیت حاصل ہے اور ویکو جس یار دا ذکر ہے اور سرکار نے جس یار دی ایس بائی پرسوں اتوار والے دن بائی جما الخرا لو خدا دی قسم کر کے آنا کہ یہ اللہ پر آپ آپاقت آپ دی شرافت دیا جما ہے کہ کسی انگلی اٹھی نہیں <سؤال> انکار ہویا ہی نہیں <سؤال> حالانکہ اللہ تعالی نے فرکا بے شکیا کی نسبت افضل نے لیکن صدیق اکبر تو بعد ہی نہیں <سؤال> باقیا کی نسبت دو چھ خلیفے جو افضل والا لیکن سی <خص> صدیق رضی اللہ ہو، تو لیں. حضرت جب خلیفہ بنا بارے مشاورت ہوئی توجہ ہونا تو اتراج کسی نے اے نہیں کیتا کہ جی حضرت عمر دیانت کوئی نہیں شرافت کوئی نہیں سدافت کوئی نہیں امانت کوئی نہیں انصاف کوئی نہیں عدل کوئی نہیں نہیں ایسا دنیا, دنیا, دنیا کس نے کتاب ہاں کیونکہ جلال اور جمال اے دونیں رب دیا عطا کردہ سفتان نے تو کس ہار رب اپنے حبیب نے کس ہزار جمال عطا اتا ہے کہ نے جلال اتا فرمایا تو ہوں کیونکہ لوگوں کی طبیعت جہی ہے نا وہ ذرا جلال والے تو تھوڑی جی پریشان ہوتی ہے <laughs> تو عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب سدیقی اکبر سرکار خلیفہ بنایا ہے تو کچھ لوگ نے یہ ضرور آخر یا سخت بڑے یہ نہیں آخیا یہ انصاف والے نہیں عدل نہیں دار نہیں خالی جلال دی وجہ لا شدت رب رکھی نا سابا رد بھی رسول اللہ کا سخت بنے لگے گا آپ نے فرمایا عمر دی سختی تو ہونی ہے لیکن پہلے سڈے خلاف سی ہوں کافرا دے خلاف ہوئی سختی اویلیبی تو اس جلال کی وجہ نہ کچھ لوگ نے گل کی بھئی فاروق اعظم فرکار سرکار صدیق اکبر سرکار خلیفا بناؤ لگے نے لیکن وہ تو جلال ہی بڑے نے اللہ ہوں اندازہ کر اگرچہ چ اس حضرت عمر دی شان ہے اس بھی فاروق اعظم دی شان ہے لیکن وہ ایک گل تو بن جاتی ہے نا لیکن قربان جاواں اس یار تو دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے پاک نے بھی آخر ہو جی یہ گلا توجہ نہیں کی مرخم مرخم مرخم صحابہ پاک ہوتے ہیں سن آج صحابہ سمندر کسی ایک بندے کی ہے ہی نہیں جی سیک اکبر لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی صحابیت دا جڑا انکار کرے او کافر مرتد ہے چونکہ واحد صاحب نے جنہ دی صحابیت قرآن کالا جائل ہے کالا فیل ہے نا توجہ نہیں ارقالا ارقالا جڑا فائل ہے وہ سرکار کی ذات ہے لفظ اسکر بولے جب محبوب نے اپنے دوست سے کہا شاہد کمانا دوست سے کہا کیا کہا اپنے صحابی سے کہا لات رم نہ کر رہی اللہ معا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو بہت سارے خصوصیات یہ ہاتھوں جانے کو پورے دین دی عمارت ہی چلی ہے ہر جی انہوں بوکا والے نے مرتاد فتوا کیوں ہے کیتا ہے دین سوڑ کے اگاں دل پوجو نہیں کی جب یہ چکے پاک کے پوجو نہیں گل ضروری ہوا کہ بندہ اپنے آپ دار رکھ دیندار اور کیوں نہ ہوئے ایتے او سرکار دے یار نے شہید نا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ آپ آلم علی اسلام و تسلیم نے انہوں دے بارے ایک ایسا اشاد فرمایا ہے محبت ضروری ہے یہ اوندے ہاں بھائی رب سونے قرآن پاک لفظ کا ذکر فرمایا صحابہ پاک نے قرآن چ جنتی فرمایا ہے جائی ادو بھی توڑ درام صحابہ پاک نے محبت بھی لا دے اور شکریہ بھی ضروری ہے کہ انہوں نے تک دین حق پہنچا ہے، اپنے مال قربان قربان قربان دین حق پہنچایا لیکن جس ہستی کا ذکر خیر آج کر رہے ہیں اور جنہ دا کا پرسوں اپوار والے دن وشال مبارک ہے یہ اس ہستی کا وہ احسان ہے امت دے کہ خود اس امت دے آقا و مولا فرما پہ نے پوری کائداد آولا فرما دے کہ بھائی باقی ستارے ابو بکر صدیق نے اصاخر اثی جلدی کتاب جڑی ہے نا ان اندر یہ ادرت اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم سرکار و و نے فرمایا میرے ابو بکر دی محبت اور میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میرے تمام امتیا واجب اللہ اللہ ہے. تمام امتیا لاجے ضروری ہے اگر اب فکر صدیق محبت سے نہیں رکھتا رب رب کیونکہ اپنی محسوس محسوس تے حکم فرمایا ورنہ کی حضرت عمر حضرت انسان تھوڑے نے اسمان احسانات کم نے مولا علی دے کم نے, نے سارا کے سانا اور سب نے شکریہ لیکن گل اہی آ جاتی ہے کہ عام و خاص عام و اگر سارا چار یار نے پہلے کی گل کی کچھ دوست بھول جاتی ہے کچھ نویں بھائی اس یار کی شان کیوں سارے تو اگے ہے اس کو شک نہیں کہ جان اثار سارے نے اصا کسی صحابی بارے یہ نہیں کہہ سکتے صحابی بارے کی آخر یہ تو آم مومن مومن بنے گئی جد اپنی جان تو بھی محبوب خدا محبت کرے اگر یہ نہیں کرتا تو مرضی کرے جو مرضی دعو اسلام کا کرے اگر اپنی جان سرکار تو ود سمجھتا ہے اپنی جان محبوب تو نہیں بار کا جذبہ رکھتا مومن ہو سکتا نہیں یہ لباس ماتری ماں آتے محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی جان اسارے تمام تمام لیکن جان اساری اس وقت سوکھی ہوں جدو کوئی اور بھی جان اساری کر رہا ہوتی ہے نا ہوں تے نماز میں ایک موٹا جہا سوال کرنا ٹنڈ سردی جو چل رہی اپنے مان دسنا جد مسیفے آنا محسوس نہیں ہوں نماز پڑھنے لیکن جب تنخواہ اٹھ کے کلی پڑھنی ہو باری کہ نہیں ہوتی اگی پچھ بھی ہو جاتی ہے لےٹ دیر سمی بھی ہو جاتی بندہ کلہ ہوتے لیکن جلات ہوئے دیکا داخی محسوس ہی نہیں ہوتا بندہ کر لو اس یار دی شان کیوں امتش اور نمونہ ہی نہیں جب کوئی نمونہ ہی نہیں, نہیں, نہیں سامنے اور کوئی ہونا سرکار سامنے کوئی نہیں بازار کی گل اور او ارش فرش منگتے سن پر انسانوں کو جی نمونہ جنوب آدھے ہو میں بھائی تک کے کر رہے ہیں یار سارا کچھ جو کیتا چلو میں بھی کر لینا اج کا کم سدیق واسطے کوئی نہیں ادھرو ایلانے وقت ہو سرکار ایلان کروایا ہوں مکے دے مشرق اکٹھے ہو گئے انہیں آ کے بھی گل ہے اج اصا آپ وکر صدیق مونے آئی ایجے میں شب میراج کا واقعہ بلکہ آپ کا نام ابد اللہ نا ہے اصل نام جب پیو مار رکھا ہے او عبداللہ ابو بکر جہا ہے نا آپ کی کنڈیت اور ابو بکر ہی اسے وقت ہی ہر ہر قربانی اگے ہی سڑکی کو لقب ملے کہ زبان چانت چ جدے مہراج سرکار تشریف لے آئے نا؟ تے سارا پہلے بھی مشرقہ نے بڑا ٹھل لایا ہٹا چلے تو بھال لوگ گلا بڑی عجیب جی پیا کر دن بات تو رات ہی مکے تہدس سر سات آسمان زمین ارش محلال واپس آ جانا جناب نوز ملا میں لال کے عقیدے کے مطابق بغیر سرکار آدھے سدا پتا اگر نے فرمایا تو جو ہوا میں لمبا سفر کر کے آیا میرا بستر گرم سی دروازے مبارک کی کنڈی ہل رہی سی اور رسول او میں <حسن> تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ تصدیق کرنا وا کہ میرا ابو بکر ہی سچ ہے بھی نمبر تھے اور سب تو بڑی جان دے جاندے کی کرنا جاندے مسلمانوں یہ بڑا خوفناک دور ہے بڑا خطرناک دور ہے اور بالخصوص جڑے یا ہستیاں بارے ایمان برباد ہو جائے گا مینو گل یاد آ رہی آزر رحمت اللہ علیہ دی آپ نے فتح شریف دے اندر لکھا نا ایمان املے سیرین کے حوالے کا بہت بڑے محدث بھی نے فکی بھی نے امام بھی نے وقت دے تو بدمزب آیا کہ جی میں قرآن سناونا آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا انہیں آ جی میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دفا جا میں نہیں سننا چاہتا اس سنن دلیل کے جو جدو چلا گیا تو آپ مریدہ نے ارد کیا زور اگر تھی چار گل سن لینے تو تھی امام ہو فقی ہو محدث ہو تو انہیں کو گلتی کردہ بھی تو پڑ لینا سی تو تھی کیوں نہیں سنیا قرآن حدیث آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہ مجھے لوز بلّہ قرآن سننا اچھا نہیں لگا یا حدیثوں کو میں نے اچھا نہیں سمجھا فرمایا یہ تھا بد مذہب. یہ کیا تھا تھا کیا کلمہ تو بڑھتا تھا گمراہ تھا بٹ مذہب تھا اگر یہ قرآن سناتا حدیث سے سناتا اور پھر اپنی طرف سے ان کا من ان کی تفسیر ان کی تعویل کرتا تھوڑا سا بھی شک میرے دل میں رہ جاتا تو میں تباہ برباد ہو جاتا میرا ایمان برباد ہو جاتا اس لیے میں نے سننا گوارا کیوں نہیں کیا تاکہ وہ ایمان جو تصدیق کا نام ہے وہ برقرار رہے تصدیق کتنے شک میں نہ بدل جائے اللہ اللہ تصدیق کہیں شک میں نہ بدل جائے ہوں جدو بندہ کسی نے سن دیا ہے ابو بکر صدیق نے نہیں کیتا بی بی پاک گئی نے فکر <سؤال> جی؟ رب کر رہا ہے رب دار کر رہا ہے کہ جہدیاں ادا رب نو ان پسند آندیاں نے رب ارشا فرشا انقلابر پا کر کی ہو. تو بلکہ سکبر آپ کلے کی, کل لے کی. اے تے پورا ٹبر ہی رسول اللہ تو قربان کی جو ہاں سیرت غار سور کتنے کلوتی دی بیٹی پاک تو, تے دن تشریف فرما نے تو بیٹی پاک سدیق اکبر مکے شریف تھلے زمین دی سطح تو لے کے او پتنی ہوں کتنے فٹ بلندی دس کوئی کتنی؟ پانچ ہزار فٹ بلندی تے بیٹی بی اپنی دیگر سال سال کا خرچہ بھی آپ پہلے دے دے سن توجہ لیکن اما ایشا تئیے ماتا صدیق رضی اللہ تعالہ جیڑی بکر صدیق بیٹیا ایک دن فرمایا نے میں دو وقت تک کھانا کھانا تو سکار فرما نے عائشہ پیٹ چوکی رہ گئی ہوں اندازہ کرنا پھر خاندان کا فرق تو ہی ہے نسل دا بھی فرق پیشہ ہے ما پیوں دا بھی فرق ہوں کیونکہ تعالیٰ ایک ایسا نمایاں مقام ہے رب کی بارگاہ ربول دی کی بارگاہ اللہ اکبر، میں ایک روایت پیش کر لگا مینو ایک دوست نے فون تھی بھی کیا آج بھائی پہلے میں بیان کیتی ہے لیکن دوبارہ میں فرمائش کے طور پہ بھی میرا اپنا بھی بچ دان آدھا پھر گلان بھی مناسبت آ گئی اوائے کل میرے سامنے کھلی ہے ماں بھول نے حضرت احتمی مکی رامت اللہ علیہ جی یہ سفر نمبر ایک سو پانچ روایت حضرت یعنی جبریل امین, امین تشریف لے آئے تو آپ نہ جس ہم مبارک ننگا. تو گالے بھی تے کپڑا کوئی نہیں تے پھٹی پیمن لگی چادر نے اڑی ہوئی تے سرکار کی مارگاہ آ گئے اچھا اپنی علیہ سلام جدو دیکھیا نا جبریل نو. تے پوچھا فکول تو یا جبریلو ماہ جبریل یہ اب کباس پا کے آیا بیٹھا اچھا یہ ہویا کس موقع تے پہلے وہ ارد کر دینا اے ہویا اس موقع تے بھی جدو آپ سلادو سلام فی سبیل سب خرچ کرنے اعلان فرمایا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تلان ہو اپنے دل چکھا لگے بھئی اج میں اب بکر صدیق تو پہلا نمبر لے رہا اچھا ایپا کو فرد زمرے جا جائے کیوں تھلے آ گیا باقی آج نہیں رہی اسی طرح مسجد نبوی شریف کی توسیع واسطے بھی اعلان شریف تو اتراج کرنا ہاں کوئی ذات واسطے منگے تے ضرور اطراض کیتا جانا جب بشرط نہ ہووے یا اسی طرح کوئی مسجد مدرسہ بھی ہے تو مسجد بھی ہووے اللہ رسول کا دین بیان کرنے اے نہیں بھی اتنے شریعت ہووے پابندی تکو مسیح چودھریوں کا ڈیر ہے مسیح کدو ہے ہووے مدرسہ کے یہود جی پرست تیار کیتے جان میری گل تو تبجو نہیں کی فاروق آلم نے آخیا جی اج میں مال لے جانا جو میری وراثت ہے ادا لے جانا جاؤں چکبر لے لیا اپنے سلاح تو سلام دو جی کی اکبر سرکار انہوں نے ابو بکر توسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے رسول کا نام چڈ آیا دقت بن کے بیٹھا جن میں خالی ستر ڈام پیا ہوا ہے ایک کپڑے دوتی کی نسبت کچھ چنگے سن تو میں رب دے دے, دے سبھی پرانی چاگر پیمنٹ لگی سی وہ میں یار سننا بدی ہے ستر ڈاپڑا میری مجبوری ہے, ہے. جی؟ چاگر بچی ہے باقی سارا کچھ ہے یار یہ کام اور یہاں اور جدو پہلے نمبر ادھروں مل جان توجہ نہیں کون بنا جاب سالا جبریل تو آن رنگی جواب سوڑ امین یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک خالی میں نہیں اس طرح لباس پایا تمام فرشتیا نب حکم دج ابو بکر ادا میرے محلہ نو پسند آئی پی ہے رب فرشت اویل <سؤال> پاؤ جائے میرے یار بہت زیادہ بہانا جی میرے حبیب کر دے ہاتھ نے کپڑے بھی مار دیتے اتبا آہا آہا سبحان اللہ <سلام> قربانی کے ہے کہ دیئے, دیئے, دیئے, حکم ماننا اتباہ کسی نے قدم با قدم چلنا <سلام> <سلام> ا, ا, فرشتے بھی آج اہی نقل پی کرتے ہیں جیسی رابو مکر صدیق نے جو کام کیا فرشتہ حکم ہوا بھی اسی طرح نبی پاک و تسلیم بہت ساری خصوصیات اپنے اس یاد دیا بیاں فرما سن ساب فرما دیں حضور علامت اسلام دے وہ جی مبارکے تھوڑی دیر گزری سے سرکار تک شریف لیا ہے جی سلاح سلام آئے تو آپ نے فرمایا افیقم ابو, بکر ابو بکر ہے یا رسول اللہ اللہ کوئی ضرور لیکن ایک میرا اعلان ضرور صحابہ سنو میرے ابو بکر تو ود کسی نشان نہ دیا جائے میں بقت اصل تھوڑا ساری گلا نہیں پوری دیا تو سنا سانکم ہی ہے توجہ سانکم لڑتی بےمان بندے کا کام ہے پاکوں ہی لڑا دے سام ایک حکم ہے کی شیر خدا کی کیا جاندہ؟ لیکن شیر خدا ہی کہ بدن والے دن تو بدن والے دن حضرت مولانا لیمر نے سوال ہوئے تو باد بہادر اس اس مولا علی نے فرمایا ابو بکر جہاں نے تکی آ کر دے سن ڈر کے بھئی لانتی آ ادو تو سی دیبر رہ رہ رہی کوئی نہیں تشریف لے گئے دنیا تو نہماد نمی نے نہوق عالم نے نہبو بکر صدیق نے ادو تضرت مرتے بیٹھے اور خود حکومت دوران سوال پہ ہوتا ہے کون سرکار تو بات اللہ تو بعد سب تو واقعہ دلیر بہادر کون ہے مولا علی فرما دے ابو بکر ہوں بندے اگو پوچھتے ہیں کہ حضوروں کے میں اسید حیدر قرار کی حیدر کرار شیر خدا تھی موجود نے اریشان اریش آتے جھونپڑی نو چھپڑی نو سایا بنا بنایا سرکار واسطے جم مسجد عریش موجود مقام بدر مسجد مبارک بنی پی بڑی, بڑی, بڑی سونی جی. جگہ مکے چی سنشانہ ہی سرکار سن. نشانہ ہی سرکار ہر بندے کی پوچھنے تک پہنچیے مولانا فرمانے سرکار دی حفاظت واسطے منہ چاہیے ہوا خود موجود فرمان سماج مورچا بھی موجود ہے فرمانے میں چوپ رہا توجہ نہیں کی سمجھی کہ صحابہ دو جی ڈر گئے سی نہ جی شان رب تیر تلوار لہذا آئے گا پہلے صدیق اکبر اکبر سینے آئے گا پھر رسول اللہ تک پہنچے گا مولا فرمانے کیونکہ اس دن سب تو پہلے حفاظت واسطے صدیق کے اکبر نے لہذا سارے سب تو زیادہ بہادر دلیر ویکو بکرج نہیں یہی تو قربانی بھائی آرچ کی ہوا جی تھی جان یہ تو جان بعد چ پہ بدر تدینی شریف آ لڑی گئی اتے تو پہلی سودے ہو چکے سمجھا کوئی نمونہ نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں ہجرت ہو رہی ہے سپ کا ڈنگ توجہ نہیں فرمائی بس حرکت بھی نہ کرنا کہڑا کہڑا ادب دسییا ابو بکر سدیقی کہڑی کہڑی قربانی کا سیکر کریے آنا ہو قدر میرے کو لیکن ابو بکر بھی شان ہے کانڈ کرنی بھی جائز نہیں گل کی جاؤں نے اسے جا کے آن دینے کہ دعا کرتے وقت کعبے کی طرف منہ کرو رسول والے روزے والے کانڈ کرو اللہ تو خدا کی پوی رسول اللہ تیار کانڈ تو یار والے کڈ نہیں پکڑ دے تو رسول اللہ والے کم کرانے رب کی نہیں ہو رہی گل شریعت ہو رہی اللہ رسول دین بھی ہو رہی ہے یہ تو بڑے مسلے تھے اس روایت تو تبجو کرنا ذرا نقل ہے میں جا رہے سر میں سام ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے سر مینویا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نا سرگار نا کیا اس بندے تک چلنا ہے جہاں تیرے تو افضل ہے تیرے تو ایک بڑے مسلے نے ہوئے توگیرد الجائزنی کانڈ کرے دربار والے پچھا کیوں مڑتے جی سیدی کنڈ کر لو میں کیا گستا کی بےد بھی مبارک ہو سو رسول اللہ نے سکھایا کہ ابو بکر صدیق بھی ابو دردا پکار اللہ تعالی اتنے تک مومن ہوئے نا سلجیا مومن تو او بلا ضرورت زبان نہیں کھول دے جی بلا ضرورت زبان او نہیں کھولتا تو ہوا تے ضرورت قربان جا سابا پاک حسد کوئی نہیں ہسد ہاں اتنے تو ایک مولوی نو لگ کو علم دین دی دولت چاہتا کرے دوجے سڑ سڑک بئی مان مار جاندے بئی ان کا نا, نا، کیوں پاکستان چل رہے ہیں جی چیل یار یہ بجائے لکھ ہونے چاہیے لیکن جدو بندہ کا فران دشمن ہو جدو ہوا فروٹ دنیا پرست بائی مار ہے تو انہیں سڑنے بھی میں تھلے تھوڑا کر کے سرکار نے جب یہ گل کی تھی نا تو ابو دردا فرما لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیرو یا رسول اللہ ابو بکر میرے تو افضل لے سرکار نے فرمایا مدین والیا پوچھو بولو ملحن! ملحن جب وہ دردار چاہیے سی بھی جکیا تو افضل نے پہلے مسلمان بھی مکیا والے نے توجہ نہیں کی جاتی کچھ بھی قرآن جہاں آئے پہلے تو آئے مکے مدینے اللہ ابو من و من مکا جمی گا کیا ابو بکر میرے تو سارے مکیا والے تو افضل ہے سکار نے فرمایا نہیں مدینہ جمی گا سارے مدی والے یار اللہ والے ابو و من ہرا دا مین میرے ہر لینی مکے مدین نے فرمایا تینو فیصلہ ہی کر دینا چلے گی بکر صدیق تو باک افضل نہ سورج نکلے نہ ڈبیا ہو۔ تو بلا یہ شانا کہ جار نے فرمایا لو موزے نا لو موزے نا ایمان بکر فرمایا اگر میرے ابو بکر دے ایمان دا وزن کیا ایک پاس ساری امتان ہو پتا جیڈی حضرت عمر دی ہستی بھی ہے جنہیں ایمان دا اے حال ہے اور جان کی شدت دا اے حال ہے کہ جیڑا ایمان دا ڈاکو ہے ہی پھڑ کے توجونی اور بلیس جنہوں نے وی کے راہ بدل اور جنہ دی شان دے حالے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ہو ارد کر دینے یا رسول اللہ حضرت عمر دی شان دے سو شان سڑا و فضیلت سڑا و دل کر رہے ہیں حضرت عمر دی شان سڑا نو تو سرکار فرمانے نے جیڑا سوال توں کیتا ہے اے ہی سوال میں جبریل امین تے کیتا ہے تو جبریل نو میں پوچھا کہ جبریل میں نو عمر دی شان سڑا جتنا حضرت عرصہ نور علیہ السلام اپنی امت نو تبلیغ فرمائی یعنی سڈے نو سو سال کا عرصہ میں یا رسول اللہ گزارا اور عمر دی شان میں جبریل ہو کے بیان کرتا روا سڈے نو سو سال مک جاؤنگ گے لیکن عمر دی فضیلت مکنی <خوش> <نحن> فاروق اعظم دی فضیلت مکنی نہیں <نحن> <نحن> <نحن> <نحن> <نحن> ایمانچا سول اللہ گلا تعداد رب ہی جانا یا رب تسول ہی جان داہور آئی کراچی جائیے جتنے ٹور جائیے تارے چڑے گڑے آسمان جنہوں دکھ رہے وہ تارے جی چڑے ہونگے تین ضرور ہو گئے ہوں کہ وامان ہے تو سارے تعداد تو اما پاک بھی ہو گل آ رہی بھائی ہر اما عائشہ پاک نے نال ہی فورن اے تے عمر امریکہ نیکیاں نے تو میرے ابو دیاں شدیق اکبر دیاں تو سرکار نے جی ضرورت محسوس کی والد کی محبت امر پاک دی شان بیان بڑ چڑھ کے سرکار دی ہی سنت ہے کہ آپ ہی اپنے آر غار دی بھی لازمی بیان کردو اے گل ہوئی آسمان نیکیاں دے برابر تارے دے برابر نیکیاں دی تو فرمایا عمر دیاں نے اما ایشا پاک نے پوچھا پھر میرے ابو دیاں تو آپ نے فرمایا سوریا عمر دیاں نیکیاں ایک پاس غار سور والی کلی تیرے باپ دی ایک پاس رہتے اے بھی برابری ہو سکتی نہیں ہوں توجہ اتنے ہوں اما ایشا پاگ پوچھا نا جیڑی حضرت, حضرت سلام اتنے بھی شکایت کی <تصح> دیا فرمایا کہ اس کو سمجھے جی ہوں امریکی نکل گئی نہ مارا لسن تم من ہسن ابھی فرمایا ساڈے نو سو اے میرے ابو بکریکی آج کا سبحان اللہ تو دوستو پرسوں اتوار ہے بائی جماعتی تو یہ جو کوئی سنیا ہے ان کا تقاضا ہے بھائی ایس وقت رویت میں او فرمایا اور جو نیکیا کرے گا احب بکر سواب سارا تیرے تو ہو کے میرے تک پہنچا آل تو کل نہیں گل کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء و تعالی یوم سیدنا بکر رضی اللہ و تعالی والے اپنی اس اس سے دی بناتے تو کل شاہ نماز تو قرآن بھی اور سہدنا کر دیسا محفل پاک ہوئے کسی نے لنگر شریف جسا بھی پا بھی پا بڑ چڑ کے ابو بکر صدیق بنا بیٹھے جیما درود خدا لے جائے یار کام جی جی پہلی قربانی اسی یاد ہے مردوں میں پہلے مسلمان بھی سی دن آبو بکر صدیقی جی اور دوستو ہری جزا افسان پرسوں اتوار نو بائی اور دا تو لہذا ہر بندہ محفل, تشریف لے آؤ اگر کوئی محفل دا کرے اجتماعی تو سبحان اللہ اوہو ہے جی لیکن اگر محفل کا نہیں کر تے کم از کم گھروں کل مزرو کچھ بھی پڑھا کے کوئی چیز میٹھی پکا کے تو یہ سی دن آب مگر صدیق ردی اللہ تعالیٰ ضروری سال سوال کرے گے تاکہ اس حدیث ادا اس صورت چ ہوئے گا کہ جی سک دین پہنچا قربانیاں دیتی ہیں نے اچھی چلو ہوگی نہیں تو ہاتھ کھڑے تو کر سکتے ہیں انعوی تو یاد رکھ سنے اور دعوا کی کرنی کرنی بات کر دیں گے پھر بھی اپنا ہی کوئی سوال ہے اللہ دی محبت اور الحمدللہ نے